تو فرمایا کہ کافروں کے علاج کیا ہے جہاد ہاد فرمایا فن ان انتہ فن ان اللہ غفر رحیم اگر یہ رک گئے انہوں نے شرک کو چھوڑا کفر کو چھوڑا تمہارے مخالفت کو چھوڑا اور مسلمانوں پر یہ جو ظلم کرتے ہیں اس کو چھوڑا تو پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے پھر تم رک جاؤ پھر ان کو زمین پر رہنے کی اجازت ہے ان سے پھر ٹیکس لینا پڑے گا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ مسلمانوں کے معاملات میں ہاتھ نہ ڈالے مسلمانوں کو زمین پر جو ان کی سلطنت اسلامی ہو اس کے خلاف سازشیں نہ کرے تو تب کافروں کو زمین پر رہنے کی اجازت اور یہ اس وقت تک ہے جب اثر اصلاۃ وسلام دنیا میں نہیں آئے جب وہ آ جائے گا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر وہ اعلان کرے گا کہ جزیہ ختم یزاء الجزیہ جزیے کو وہ منسوخ کر دے گا یہ اللہ کا امر ہوگا اس کو کہ آپ دو سرتے ہیں یا مسلمان بن کر زمین پر رہو یا پھر میرے تلوار کے سامنے آؤ بس یہ ختم ہو جائے گا اس وقت تک آپ کافروں کو اجازت فرمایا وقتنا تم یہاں تک کہ نہ رہے فتنا ہو یق نہ اور ہو جائے دین اللہ خالص اللہ کے لیے اب اس آیات میں اللہ نے وضاحت کی کہ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے جہاد کا اصل مقصد ہے شرک کو مٹانا توحید کو قائم کرنا حت لا تکون فتنا مانا حت لا تکون شرک یہاں تک کہ شرک نہ ہو حدیث میں آتا ہے نا کہ سابق کرام کے آپس میں جب اختلاف ہوا تھا جنگ جمل جنگ سفین وغیرہ میں بخاری کی روایت میں ہے مسلم میں عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آیا کہا کہ آپ تلوار رکھ چکے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقات لم حت تکون فتنا لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے تم لوگ کیوں نہیں لڑتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم نے جواب دیا کہ ہم نے تلواروں کو اٹھایا تھا اپنے کندھوں پر رکھا تھا اور ہم نے اس عیت پر عمل کیا حت تعالیٰ تکون فتنا یہاں تک کہ شرک کو ہم نے مٹھایا اور فتنا ختم کیا اب جو تم لوگ آپس میں تلواری نکال کر لڑ چکے ہو نا تو تم لڑ لڑتے رہو گے ہٹ تا الفتنہ الفتنا دو یہاں تک کہ فتنہ عام ہو جائے لہٰذا مسلمانوں کے اپس کے لڑنے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور کافروں کے ساتھ لڑنے میں فتنے ختم ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی ان حکمرانوں کے ہیں جو قرآن سے بالکل بے خبر ہیں وہ مسلمانوں کو اپس میں لڑاتے ہیں جس سے فتنے برپا ہو رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی اس قول کو اگر آج کے مسلمان مان لے اور مسلمان آپس میں لڑنا چھوڑ دے مسلمان حکمران اپنے مسلمان رعایا پر بم برسانا, گولے برسانا بند کر دے اور ان کے اصلاح کرنے کی کوشش کر دے اور اسلامی نظام قائم ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا جھگڑا تو ملک میں اسی بنیاد پر ہے اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام ہو تو پھر لوگ کیا مانگیں گے مانگنے کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا یہ تا جہاں تک کہ فتنے ختم ہو گئے اور تم لوگ لڑ رہے ہو آپس میں مسلمان یہاں تک کہ حت یقون الفتنا تو کہ فتنہ ہی ہو جائے تو آپس میں فتنے پیدا ہوتے ان اگر وہ بانس آ جائے فلاں فس نہیں ہے زیاتی مگر ظالموں پر یعنی اگر یہ لوگ بانس آ جائے تو ان پر کوئی زیادتی نہیں اگر ان کو زمین پر رہنے کا حق ہے ہاں جو لوگ پھر ظلم زیادتی کرتے ہیں اسلام کے خلاف تو انہیں کے خلاف تلواروں کو اٹھایا جائے گا اور وہ ظلم کے برابر سزا کے مستحق ہیں ان کو پھر سزا دی جائے گی الشہر الحرام و بشہر الحرام والحرمات و الحرماتو الشہر الحرام و حرمت والا مینا بشہر الحرام و حرمت والے مینے کے بدلے میں ہے والحرمات پہ ساس اور سب بدلے کی چیزیں ہیں اس جو کیا نے تم پر جان لو متقین کے ساتھ ہے یہاں ایک تو نے۔ نبی علیہ صلاۃ السلام کے صلح ہدیبیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب نبی علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے صلح کیا چھٹے ہجری میں تو سابق کرام نے اس بات کا اشکال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جب ہم حرمت کے مہینے میں عمرے کے لیے آئیں گے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں یہ حرمت کا لحاظ نہ رکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ حرمت کا لحاظ نہیں کریں گے تمہارے اوپر زیادتی کریں گے تو فاتد آلے تم بھی اپنے زیور جو ہے یعنی اسلح اصلے کو اٹھاؤ پھر ان کے اوپر دوسری بات یہ کہ حرمت کا جو مہینہ ہے اگر اس سال میں جس مہینے میں حرمت ہے تو وہ حرمت اس کا اگلے آئندہ سال میں بھی اسی مہینے میں ہوگا وہ اسے کی بدلے میں آئے گا لہذا یہ ایسا نہیں ہے جس طرح مسلم کا طریقہ تھا اِن آگے اس کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے مہینے میں منتقل کرتے تھے اپنے طرف سے حرمت مہینے متعین کرتے تھے جبکہ شریعت میں حرمت کے چار مہینے ہیں اور چاروں متعین ہیں اس میں سے ایک رجب ہے رجب جو کہ الگ ہے اور تین مہینے اکٹا ہیں ذل قاعدہ ضلح اور محرم یہ تین قیدر پہ ہیں اور جب یہ ان میں سے الگ ہے یہ چار میں نے حرمت کے ہیں فرما اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العالمین کا نصرت اللہ رب العالمین کا مدد وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں تقوی کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فتنوں کا رد ذکر کیا کہ فتنوں سے نجات وہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے میں ہے اور فتنے کا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے پندرہ معنوں کے ساتھ صرف کو بھی فتنہ کہا ہے کفر کو بھی فتنہ کہا ہے مختلف تعبیرات ہیں اس کے اور اس کی جو استعمال ہے ساٹھ مقامات پر ہوا ہے فتنے کا لفظ پندرہ معنوں میں تو یہاں پر شرک کے معنی میں اور دین سے پھیر دینے کے معنی میں ہے دین سے پیر دینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کے ختم کرنے کے لیے وہ جہاد فی سبی اللہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے ذریعے سے انسان کو اس فتنے سے بچاؤ ملتا ہے وہ ان فکو اور خرچ کرو فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں مال ولاقو اور مت ڈالو تم اپنے آپ کو بے عیدی تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ ہلاکت کی طرف وہ آنکھ سنو اور نیکی کرو ان اللہ اللہ تعالیٰ المحسن پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو سیاد کے بارے میں جیسا کہ ابو عجیب انصاری رضی اللہ تعالی دوسرے صحابہ کا تفسیر ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ جب ہم نے جہاد کیا اللہ کے رستے میں اور اسلام غالب ہو گیا تو بعد میں یہ مشورے سامنے آئے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے اتنا دین غالب ہو گیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہماری زمینیں ہیں دکان کاروبار تجارت کچھ اپنے بچوں کے لیے روزی جمع کرنا اب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ جہاد کو چھوڑ کر اور دنیا کے کاموں میں گھس جانا یہ تو تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اور آج بھی دیکھو قرآن کریم کی آیتوں پر یہود کیسے علم رکھتے ہیں افغانستان کے اندر آئے ہوئے امریکی اور دیگر کفر کے جو اتحادی ہیں وہ سب کے سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو اپنی تجارت میں مشغول کرو کاروبار کرو تعمیرات کرو اچھے گھر بناؤ اچھے مارکیٹیں بناؤ روڈوں کو اچھی طریقے سے ڈامبر کرو اور دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئے تم لوگ یہاں لڑ لڑ کے مر گئے تو اپنی ترقی کے سامان تیار کرو قرآن کریم کی اس حیات سے وہ اشارہ لیتے ہیں کہ مسلمان اگر جہاد چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ خود بخود ہلاکت میں چلے جائے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ان شکوفی سبیلقم کا اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو کیونکہ جہاد میں دونوں چیزیں جاتی ہے نا یہ تو جہاد تو تب ہوگا جب نفس بھی استعمال ہوگا مال تو اکیلا نہیں جاتے تو اپنے مال کو اللہ کے رستے میں استعمال کرو والا ملتا ہی اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور وَأحسنو نیکی کرو جہاد سب سے عظیم نیکی ہے فرما یہ کرو انخب الموسن یقین اللہ تعالی محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ایسے حالات میں آپ نے آپ کو ایسے مشکلات میں ڈالنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا آپ کو پابند نہیں کیا ہے ایسا عمل جس کا شریف نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے وہ چاہے جس طرح سرکاری لوگ لوگوں کو بیچتے ہیں مختلف ممالک میں ان سے کاروائیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر شرعی اعتبار سے وہ چیزیں فرض نہیں کیے تو یہ آپ نے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے بات ہے. علماء نے لکھا ہے اس کی مختلف اشارات کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے پر لازم نہیں کیے ہے کیا جہاد کی صورت جہاد کی صورت جب فرض ہو جائے تو اس میں سے انسان کا جان جائے گا وہ تو ہلاکت نہیں ہے بلکہ وہ تو حیات ہے صلی اللہ امات بل احیا وہ تو احیاء ہے دنیا کی یہ حیات اس حیات کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے اور یہ جو ہلاکت ہے یہ اس مناسبت سے ہے کہ اگر اس میں تمہارا جان جائے اور وہاں تمہارے جان کا جانا شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے تو یہ تم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہو لہذا ایسے ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ آتم الخ جا اور پورا کرو خا اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے قتال جہاد اور عملی چیزوں کے اصلاح کے بعد حج کا حکم دے دیا کیونکہ حج کا مرکز جہاد کے ذریعے سے فتح ہو گیا فتح ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اللہ کی توحید کی اس مرکز کو آزاد کیا ہے تو اب اس میں اللہ رب العالمین کے توحید کا عمل جاری کر دو فرمایا ہوا تمحجہ پورا کرو حج عمرہ حجم اللہ کے لیے معنی اس عمل میں کسی اور کی شراکت نہ ہو ریاکاری نہ ہو خالص اللہ کے لیے ہو اب کتنے ایسے حج کرنے والے ہیں کہ وہ بےچارے حج پر جاتے ہیں صفا مروا اور جا کر کے مزدلفہ میں مینا میں عرفات میں کیمرے لے کر اپنے پورا ویڈیو بناتے ہیں پورا فلمیں بناتے ہیں اور آ کر کے پھر اس کی نمائش کرتے ہیں اور حج کے آنے سے پہلے ان کے گلوں پر حج مبارک کے بتیاں جلنا شروع ہو جاتی ہے ان کے گلیوں میں کھجور کے تنوں کے دروازے بنا دیے جاتے ہیں اور ایئر پر اس کے کی استقبال کے لیے حجی کے کی استقبال کے لیے لوگ ایسے جاتے ہیں ہم جب حج سے پلٹ آ رہے تھے تو میں نے ساتھیوں کو ایئرپورٹ میں ہنسانے کے لیے بات کہی میں نے کہا دیکھو لوگ ایسے آئے ہیں جس طرح سوراب گوٹ کے میلے میں لوگ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ وہ جرس اور پھول وغیرہ یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہیں لوگ وہاں سے خریدتے کوئی پہلے سے لیے ہوئے ہوتے ہیں اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ہار ہے اور حاجی مل گئے تو فوراً اس کے گھڑے میں ڈالتے ہیں پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ پولوں کے زمین پر دیکھو گے پول پول ہوتا ہے اوپر سے لگے ہوئے مزدور اس کو فوراً جاڑیوں کے ساتھ جھاڑو لگا کر اٹھاتے ہیں اب یہ شریعت ہے یہ دین ہے یہ اللہ کے لیے ہے یہ تو سب شیطانی عمل ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حج ایک فریضہ ہے تم نے ادا کیا اور اس پر ہار ڈالنی چاہیے تو پھر ہر نماز کے بعد گیٹ پر لوگوں کو کڑا کرو پانچ نمازوں سے نکلو اور ہار ڈالو کیونکہ نماز بھی تو فرض ہے نا رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہے اس پر بھی ہار ڈالو لیکن یہ ایسے رسمیں ہیں کہ حج کو تباہ کر دینے والی حج کا کھانا یہ الگ رسم ہے حجی حج سے آئیں گے تو حج کا کھانا ہوگا بھائی فلان صاحب حج سے آئے اس نے کھانا کیا دعوت ہے یہ, یہ نئے بیٹھک شروع ہوا ہے حج کا کانا اسلام بالکل اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ خالص اللہ کے لیے حج کرو پھر اللہ رب العالمین نے وہ مسائل ذکر کیے کہ جو حج کے راستے میں رکاوٹ بن جائے فرمایا فرن اخصر تم فس اگر تم روک دیے گئے جو میسر ہو قربانی میں سے مانا ایک یہ جنگ جیدار کی صورت میں بےت اللہ سے تم کو کسی نے روک دیا تو پھر جو بھی قربانی تمہارے پاس ہے جو بھی تم کو میسر آ جائے اس کو ذبح کر لو اور وہیں سے پلٹ جاؤ اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر رستے میں خطرہ ہے تو تم جب نیت باندھو نیت کرو ارادہ کرو تو اپنے تلبیہ میں یہ پڑھو کہ اللہ ملبیک بالحج اگر عمرے کا نیت ہے تو عمرہ اور اس کے ساتھ کہو محلی ہے سو منانا یا افسرانہ اہ میں نے ارادہ کیا ہے جہاں بھی مجھے روک دیا گیا میں وہاں احرام کھولوں گا بخاری کی اور دوسری کتابوں میں اس کی تفصیلیں تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب خطرہ ہو بیت اللہ کے رستے میں خطرہ ہے کہ ہم پہنچ سکے یا نہیں تو اگر تم روک دیے گئے ہیں تو جو آسان ہے تمہارے لیے قربانی میں سے وہ کر لو رو سکوم اور مت تم منڈا سر کے بالوں کو ہاتھ یہاں تک کہ پہنچ جائے الحدیو قربانی محلو اپنے حلال ہونے کی جگہ مانا قربان کا سر کے بال کاٹنا ہٹنا منع ہے یہاں تک کہ دس تاریخ کو انسان قربانی کا جانور ذبح کر لے دور حاضر میں تو اپنے ہاتھ سے بہت کم لوگ ذبح کر سکتے ہیں تو وہاں کمپنی کو پیسے جمع کرتے ہیں وہ آپ کو وقت بتاتے ہیں بھائی فلاں ٹائم پر اپنا سر آپ منڈا سکتے ہیں فلاں ٹائم تک آپ کا قربانی ہو گیا ہوگا پانچ سو ہزار آدمی یا دس ہزار آدمی کو ایک ٹائم دے گا دس ہزار آدمی کو اس سے آدھا گھنٹہ بعد کا ٹائم دے گا آگے ان کے پاس مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہے ذبح کرتے ہوئے مشین میں ڈالتے ہیں اگر آپ کو گوشت چاہیے تو وہاں لینڈ میں کڑا ہو جاؤ مشین کے اوپر پٹا لگا ہوا ہے آپ کے قربانی ہے اس کا آپ کے سامنے ادا ادا حصہ حصہ جو ہے چاہیے چاہیے دوسرا چاہیے. وہ پٹے کے اوپر آئے گا وہاں آپ کڑے ہیں آپ کو دیں گے جاؤ لے جاؤ پیسے جمع کیا آپ نے گوشت چاہیے تو گوشت بھی دے گا سعودی گورنمنٹ نے اس بارے میں بہت انتظامات کیے حت الوسا تو فرمایا کہ جب تک تم اپنے سر کے بال نہیں منڈا سکتے جب تک قربانی نہ ہو جائے قربانی ہو جائے تو اس کے بعد تم سر کے بال منڈا سکتے امن کا نم کم مریض ہو جو تم میں سے بیمار او بھی ادن یا ہو اس کے سر پر مل رہا سی اذن کوئی تکلیف مل رہا سی اس کے سر میں سے سر کے جانب سے اس پر کوئی مرض ہے اب اس کو بال اتارنے کی ضرورت ہے یا کوئی اور بیماری ہے یا جو پڑ گئے ہیں جس طرح قاب بن اجرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس حیات کے تحت بخاری میں موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی نے دیکھا اس کے چہرے پر جوئیں گر رہے ہیں سر میں اتنے جوئے ہو چکے ہیں کہ وہ چہرے پر گر رہے ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو یہ جو تکلیف نہیں دیتے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی تکلیف تو دے رہے ہیں فرمایا سر کے بال صاف کرو اس کے بعد آپ کے لیے شریعت نے جو قانون رکھا ہے اس کے تحت اس کا فدیہ ادا کرو تو اس ایت میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ فمن کان منکم مریضان او به یذم الراسہ جو تم میں سے بیمار ہو یا کوئی تکلیف ہو اس کے سر کے جانب سے اس کے سر میں ففدیہ تو وہ فدیہ دینا ہے اس کو من صیام ان روزوں میں سے او صدقۃ یا صدقہ میں سے او نسکین یا قربانی اس نے پھر تین مسئلے آ گئے سر کے بال صاف کرو ٹیم سے پہلے کیونکہ اس کا ٹائم تو دس تاریخ قربانی کے بعد تھا اب تم نے ٹیم سے پہلے سر کے بال صاف کیا تو یا تو تین روزے رکھنے ہیں یا چھ مسکنوں کو کانا کھلانا ہے یا پھر قربانی دینا ہے ان میں سے جو بھی تمہاری طاقت میں پیغام ان تم فسٹ جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تمت تابل عمرت نے پیدا حاصل کیا فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ الحج حج کے ساتھ ملا کر حج اور ایک سفر کے ساتھ کیا فمست تو جو بھی میسر ہو قربانی میں سے جو بھی اس کو آسان ہے قربانی کر لیں مانا حج تمتو حج کی تین قسمیں ہیں حج کران ہے حج تمتو ہے اور حج ہے حج افراد مانا جس میں عمرہ نہیں ہے بس صرف حج ہے حج تمتو مانا آپ گئے آپ نے عمرہ کیا اپنے احرام کے کپڑے اٹھا لو اور آٹھ تاریخ کو پھر احرام باندھو اور پھر حج کرو اس کو حج تمتو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سفر پر حج عمرہ بھی کیا درمیان میں احرام کھول بھی دیا اور جو جو چیزیں اس پر حرام تھی وہ حلال ہو گئی مانا بیوی ساتھ تھی تو وہ حلال ہو گئی تمتو کیا اس سے فائدہ اٹھایا آٹھ تاریخ کو پھر احرام باندھا اور پھر حج کیا تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو اور اس وقت تقریباً پورا دنیا کے لوگ حج تمتو کرتے ہیں حج کرام یہ ہے کہ آپ جہاں سے جاتے ہیں آپ نے وہاں سے قربانی لے لی قربانی ساتھ لے جا رہے تو آپ عمرہ کر لیں گے عمرے کے بعد اسی احرام نے رہو گے احرام نہیں کھولو گے احرام کے جو فرائض ہیں لوازمات ہیں وہ آپ پر جاری رہیں گے اور یہاں تک کہ آپ حج بھی کر لوگے حج سے جب فارغ ہو جاؤ گے اس کے بعد ایک ہی دفعہ آپ احرام کھول دو گے اس کا نام ہے حج کر مانا مخرون ہے نا مخرون ملا ہوا حج عمرہ اکٹا ہے اس کا احرام الگ الگ نہیں ہے تو اس کو حج کران کہتے ہیں شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اس وقت صرف حج تمتو ہے باقی کوئی حج نہیں ہے حج ران کے وہ قائل نہیں ہے وہ کہتے یا تو ڈائریکٹ حج جس میں عمرہ نہیں ہے وہ تو مقامی لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں یا پھر باہر سے آنے والوں کے لیے صرف حج تمتو ہے حج کران کے وہ قائل نہیں ہے اس کی مفصل وہ انہوں نے بحث لکھا ہے اپنے مختلف کتابوں میں تو یہاں پر فرمایا کہ جو بھی حج تمتو والے کے لیے قربانی آسان ہو تو وہ ادا کر لے فملم یا جی تو فسجو نہ پائیں فسیام و سراستیام بس وہ روزے رکھے تین دن فی حج میں وصماتن اور سات دن جدا رجا جب تم پلٹ آؤ اب قربانی نہ پائے اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہے نا یا تو پیسے نہیں ہے کم ہے قربانی لیتے ہیں تو اس کو مہنگا پڑ دے اب واپس آنے کا بھی وہاں ٹھہرنے کا بھی خرچہ کم ہے تو اس صورت میں بھی وہ قربانی نہ کر لے تین روزے وہاں رکھ لے اور سات روزے جب گھر میں پلٹ آئے تو گھر میں رکھ لے تو یہ دس روزے ہیں دوسرا صورت یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے ہیں لیکن جانوروں کی قلت ہو گیا جانور نہیں ملتے قربانی نہیں مل رہے تو یہ بھی دوسرا صورت ہے کہ مالداری کے باوجود ہو. انسان قربانی کے بجائے روزے رکھ لے شریعت نے یہ دونوں سہولتیں دے دی فرمایا تل کا شرط ان کا ملا. یہ ہے دس کامل دن کا یہ لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو کہنا ہو مسجد الحرام کے رہنے والے معنی یہ باہر سے آنے والوں کے لیے یہ حکم ہے یہ حکم حاضر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ قانون ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آئیں گے جو وہاں کے رہائشی حرم کے حدود میں بعض نے اس سے صرف بیت اللہ لیا ہے بیت اللہ کی رہائشی بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو حدود حرم میں ہیں اور امام رحمت اللہ قول کے مطابق جو نیکات سے اندر ہے جو جو علاقہ نکات ہے نیکات اس کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھنا پڑتا ہے تو نیکات کے اندر جو لوگ ہیں ان تک سب کے لیے یہ حکم ہے لیکن بہتر وہ پہلے والا مسئلہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جو حدود حرم کے اندر ہیں کہ ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے باہر سے آنے والوں کے لیے جو حدود حرم سے باہر ہیں سب کے لیے یقان فرمایا مت اللہ عذاب دینے والا سے مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے پاسداری کرو اس میں اپنے طرف سے مسائل کم کرنا یا بڑھانا یا اس میں ایسے اعمال ایجاد کرنا جو کہ شریعت کے خلاف ہے اس میں بدعات کے زمرے میں آ جاؤ گی یا اس کے اور قبائح سامنے آ جائے گی لہذا دریا کہ وہ عالم و شری القاب سخت زاب دینے والا ہے سخت سزا کے مستحق ہے وہ اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ تقوع جو ہے تقوا انسان جب تقوے کے معیار سے ہٹ جائے تو پھر عذاب کے رستے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں کیونکہ سے گناہ ہوں گے حدود کو توڑیں گے وہ فرائض کو چھوڑیں گے وہ تو محالہ وہ سزا کا مستحق بنے گا الحج جو حج اشحرم معلومات ال میروں میں ہے معلوم میں نے ہے وہ معنی ذیل قاعدہ ہے ذیل حجا ہے محرم ہے ان تین مینوں کو حج کے مین کہتے کیوں پہلے والے مہینے میں انسان حج کے طرف سفر کرتا ہے دوسرے والے مہینے میں پلٹ کر آتا ہے ان تین مہینوں میں حج کا عمد رفد رہتا ہے آج بھی دنیا میں ان تین مہینوں کے اندر حجیوں کا آنا جانا کوئی آتے کوئی جاتے ادھر سے جانے کے پھر واپسی آنے کے کسی کے جو ہے نا وہ ٹکٹ اتنا لیٹ ہو جاتے کہ محرم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس وقت تو لوگ سواریوں پر جاتے تھے نا زمینی آج بھی اگر اونٹوں پر اور گھوڑوں پر جانا شروع ہو جائے تو ان تین مہینوں میں مشکل سے کوئی سفر پورا کر سکے گا آنے اور جانے میں ایک ذالحجہ اس سے پہلے ذلقاعدہ اس کے بعد محرم درمیان میں ذوالحجہ فرمایا فمن فرضا فسو جس پر فرض ہو گیا فہر جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں الحد حج کو مانا حج کا ارادہ کیا اس پر فرض ہو چکا ہے اس کا انہوں نے ارادہ کر لیا فلا رفا و نہ وہ شہوت کے باتیں کرے اور نہ, نہ فرمانی جو ہے وہ ان باتوں کو شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا وہ چاہے اپنی بیوی کیوں نہ ہو اس میں وہ باتیں جو میاں بیوی کے شہوت کی طرف لے جانے والی باتیں ہوتی ہے اس سے اجتناب کرنا ہے فرمایا और न झगड़ा करना है हज में जबकि आज अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोग होते जो हज में झगड़ा नहीं करेंगे पत्थर मारते हैं कंपनी वहां झगड़ा तो झगड़ा न्यायी है तो वो आपस में झगड़ा भाई है तो वो झगड़ा पार्टी के लोग है वो झगड़ा और वो जो प्राइवेट कंपनी वाले लेके जाते हैं تو جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں آپ نے ہم کو یہ سہولیات نہیں دی آپ نے یہ لکھ کے دیا تھا اب پیسے اتنے لیے اور چیز اتنا دیے اور جھگڑے جھگڑے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں فرمایا خیر اس میں یہ جگڑے مگڑے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے کیا اور رفظ کا یہ طویل سفر ہے کافی دن ہے اور کافی لوگوں سے اُسنا بیٹھنا پڑے گا رش کے کافی موقعے آئیں گے خاص کر یہ جو حج رسوت کو چومنے کا بوسہ دینے کا موقع ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں وہ تو خالص جھگڑا ہے لوگ ایک دوسرے کو دکے دے کے گراتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں حج رسوت حج رسوت کو بوسہ دینا سنت ہے اگر وہ رہ جائیں تو طواف پر حج پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اور کسی کو تکلیف دینا حرام ہے اب سنت کے لیے حرام کام کرنا یہ کیسے عقل ہے بلکہ ایک حجی گیا اور اس نے بوسا نہیں دیا پتھر کو حجر اسود کو بوسا نہیں دیا اس کے حج یا عمرے پر بال کے برابر بھی اثر نہیں پڑے گا ہو گیا لیکن اگر اس نے حج میں کسی کو تکلیف دی ہے گالی دی ہے دکہ دیا ہے اور حجر اسود کو ہزار دفعہ چما ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس لیے کہ اس نے حج میں حرام کا ارتکاب کیا ہے فرما و ماتا فارومن خیرن جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ و تضو ودو اور زائ درا لے لو فرن خیر تقوا یقیناً بہتر زا درا جو ہے وہ تقوی ہے یہاں ایک رسم کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا جیسا کہ عریس میں ہے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یمن کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب آتے تھے حج کے لیے تو سفر کے لیے پیسے لے کر نہیں جاتے تھے جس طرح توشہ ہوتے نا پہلے لوگ کھانے کی چیزیں تیار کر کے آنے جانے کا پورا انتظام کرتے تھے تو وہ لوگ کچھ بھی انتظام لے کر نہیں جاتے تھے حج پر گئے اور پھر وہاں لوگوں سے بک مانگنا شروع کر دیتے ہم تو حج کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے مسافر ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں دو ابھی بھی کتنا لوگ ہیں جو حج پر صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں یہ حج کا ٹکٹ ان کے لیے آدھا ہوتے اور مانگنے کا ان کے پاس بہترین ڈم ہوتے تو وہ وہاں سے کئی کچھ کما کر لے جاتے ہیں کئی لوگوں کے پاس تو جھوٹ کی زبردست کہانیاں ہوتی ہے ارے میں تو مارا گیا بھائی کیا ہو گیا وہ میرے پاس سامان تھے حج کی ٹکٹ تھے اور سب کچھ میرے کسی نے چوری کیا میں تو لوٹا گیا بس کوئی ادھر سے دیتے ہیں اس ادھر سے دیتے ہیں بوجھ کٹ لے کے آ جاتے لیکن حج سے محروم بےچارے تو اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ اپنے لیے رستے کا سامان لے لو اچھا یہاں پر ان لوگوں کا برد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو اور گھر سے نکلو اللہ پر توکل کرو کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرو نکلو اور عجیب بات یہ ہے کہ جو نکلنے والا ہے وہ جیب پیسوں سے اتنا بھر دیتے ہیں کہ بٹن بند نہیں ہوتے اتنے خود جیب میں देते دیتے ہیں سفر کے لیے اللہ کے رستے میں جانا ہے بہت سارے قرض بھی لے لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں اور والوں کو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اسلام کا اسلام کا طریقہ تو اصول ترتیب ہے یہاں دیکھو حج پر جانے والا ہے اور شریعت اس کو کہتے ہیں کہ حج پر جاتے ہو لیکن حج کا آنے جانے کا خرچہ کھانا پینا جو بھی ہے وہ پورا کرو اب کیا شریعت ہمیں یہ حکم دیتے کہ اللہ پر یقین نہیں کرو نہیں اللہ پر یقین کا یہ معنی نہیں ہے اللہ پر یقین کا یہ معنی ہے کہ جو اللہ نے اسباب کا حکم دیا اسباب تم پورا کرو پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے ذات پر یقین کرنا کہ ان اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ میرا کام پورا کر سکے گا ورنہ نہیں فرمایا و تقونی اول لل باپ ڈرو مجھ سے اے عقل والو کیونکہ دینی مسائل جو ہیں سرعی مسائل یہ عقل والوں کے لیے ہے جن لوگوں میں عقل نہیں ہے عقل سے دور ہے وہ ان معاملات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں فرمایا اس لیے کہ وہ تقن یاپ عقل لوگو اللہ سے ڈرو تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے التَّقْوَى کیا ہے وہ تقوا ہے یہ نہیں کہ تم سفر کے لیے پیسے تو لاکھ کے بجائے دس لاکھ لے گئے لیکن تقوا نہیں ہے گالی گلوچ فلمیں نکالنا وہاں پر بے تحاشا بازاروں میں گھومنا اور حج مسنون سے غافل ہو جانا یہ چیز جب تمہارے پاس نہیں ہے تو پیسے تمہارے پاس جتنا بھی ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے اس لیے فرمایا فَإنَّ خیر بہترین جو ہے حج کے لیے وہ تقوا ہے تخوا لازم ہے لہسان ہے نہیں ہے تمہارے اوپر جنا کوئی گنان تب تک وہ کہ تم تلاش کرو فضل, مر فضل اپنے رب کا اس میں ایک شبے کا اللہ نے اظہار کیا کہ بعض لوگوں نے حج کے دوران تجارت شروع کی تجارت کے منڈئی لگ جاتی ہے نا مینا میں بھی لوگ تجارت کرتے ہیں اور آرفے میں بھی کرتے مزدلفے میں بھی کرتے ہیں سامان بیچتے حج بھی کرتے معنی آپ مینا میں کڑے ہیں لوگوں کے اوپر سامان بھی بیچتے ہیں اسی مینا میں آپ کڑے ہیں اور ٹیم سے جا کر کے کنکھری مارتے ہیں وہاں تو کنکھری مارنا ہے دو دن بھی ہیں تین دن بھی ہیں اور پہلے دن وہ زری ہے اور اسی طرح آرفے کے جی میدان میں آپ کو عرفے کے میدان میں حضر ہیں اللہ سے دعائیں بھی مانگو آپ کے پاس بیچنے کا کوئی سامان ہے تو بیچو تجارت بھی کرو تو یہ چیز جب سامنے آئی تو باز صحابہ نے اس کو ناپسند کیا کہ ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں اب عبادت کا کام ہے یہاں تجارت کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام نے حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے اگر حج کرنے والا کہ اگر اس کا حج خراب ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں جائے ہی نہیں تجارت کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہاں جا کے سامان بیچوں ہاں جو حج کی نیت پر بھی آئے تجارت بھی کرے تو اس سے تجارت کا بھی فائدہ ڈبل ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ڈبل ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج پر گیا ہے اور دوران حج وہ تجارت کرتا ہے تو فلا جنا ہاں علیہ الم جنا تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے فضل یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو اور حلال مال کو اللہ تعالی نے فضل قرار دے دیا حلال مال کمانا یہ اللہ کا فضل ہے دوسری آیتوں میں بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فز تم فز تم آو عرفات ان شاء اللہ فرمایا پاس یعنی آرفات میں انسان دن گزارتا ہے تقریباً دس گیارہ بجے لوگ سارے جمع ہو جاتے ہیں دن کو اور دو نمازیں وہاں اکٹھا پڑھتے ہیں زہر کی نماز اور عصر کی نماز دو دو رکعتیں پڑھتے ہیں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ وہ چاہے مکے کا رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا ہو سب کے سب لوگ دو رکعت نماز امام کے ساتھ زہر کے دو رکعت جو ہے وہ عصر کے وہ اکٹھے ادا کر لیتے ہیں سلاطن اس کو کہتے ہیں جمع سلاطین اس کے بعد حج کا خطبہ ہوتا ہے بیان اور خج حض کے خطبے کے بعد پھر لوگ اپنے اپنے خیموں میں یا پہلے سے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں صرف دور سے سنتے ہیں آواز پھر اپنا ذکر اذکار کب تک یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے گا سورج غروب ہو جائے گا کہاں وہاں حاضر ہے بندہ عرفات میں لیکن وہاں مغرب پڑے گا نہیں وہاں سے روانہ ہو جائیں گے کہاں جائیں گے مضدلخے میں آٹھ تاریخ کو گئے تھے منا میں آٹھ تاریخ کا دن گزارا اور نو تاریخ کی صبح منا سے چل کر عرفات میں گئے عرفات میں پورے دن گزارا اب مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل آئے اب آ گئے میں یہ تین مقامات ہیں ٹوٹل منا ہے عرفہ ہے مزدلفہ ہے منا میں آٹھ تاریخ کا پہلا دن حاضری ہیں پانچ نمازی وہی بندہ پڑھ لیتے ہیں جو زور تک پہنچ جاتے نہیں کوئی اصر میں پہنچ گیا کوئی مغرب میں پہنچ گیا کوئی رات کو پہنچ گیا کیونکہ اصل جو حج میں ہے وہ تو یہ پورا مصنون طریقہ ہے لیکن الحج جو العرفا حدیث میں سب سے مختصر لفظوں والے حدیث یہ ہے تمام احادیث کے مجموعے میں یہ مختصر لفظوں کی حدیث ہے کہ الحج جو العرفا حج جو ہے وہ ارفے کا نام ہے کہ ایک بندہ اگر عرفے میں پہنچ چکا ہے تو اس کو حج مل گیا جس طرح ایک قول کے مطابق جس نے رکو پایا اس نے رکا تو پا لیا جو علماء اس کے قائل ہیں نا تو رکو میں نہیں پہنچا تو رکعت اب نہیں ملے گا نا یہ تو بل اتفاق ہے نا کہ جو رکو میں نہیں پہنچا تو اس کو رکعت نہیں ملا اسی طرح جو عرفے میں نہیں پہنچا تو اس کو حج نہیں ملا اگر عرفے میں پہنچ گیا تو بل اتفاق جو ہے اس نے حج کو پا لیا اگرچہ وہ مینا میں نہیں گیا ہے سیدھا ڈائریکٹ ارفے میں گیا قبل گیا سورج غروب ہونے سے پہلے ارفے میں داخل ہو گیا تو اگرچہ حج کا خطبہ بھی نکل گیا ہے لیکن عرفے میں داخل ہو گیا تو اس نے حج کو پا لیا اب جب عرفے سے آئیں گے تو مش الحرام یہ مضدلفے کا نام ہے جس کا دوسرا نام حدیث میں بھی آیا ہے جس کو جمعہ کہتے ہیں جمعہ جمعے کے رات فرمایا وس کرو اللہ تعالیٰ کو کما دا جیسے تم کو ہدایت دی ہے وہ کن تم میں تبلی ہی اور یقیناً تھے تم اس سے پہلے لمین البتہ گمراہوں میں سے فرمایا کہ مزدلفے میں آ جاؤ اور وہاں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرنے سے مراد مغرب کے اور عشاء کے نماز وہاں پڑھو جب حجی آتے ہیں عرفات سے تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ مزدلفے میں رات کو چاہے جس ٹائم پہ پہنچ جائے بارہ بجے پہنچ جائے دو بجے پہنچ جائے کوئی دیر سے پہنچتے ہیں, کوئی جلدی پہنچتے ہیں. تو یہ دونوں نمازیں اکٹھا وہ ارفا عرفات میں تو دونوں نمازیں زہر اثر کے پڑھ لی ہیں اب مغرب عشا وہ مزدلفہ میں پڑھیں گے رات کو آئیں گے اور پڑھیں گے اس نماز کے پڑھنے کے بعد پھر کوئی اور عبادت نہیں ہے فوراً سو جانا ہے بعض لوگ اس رات کو بھی تاجر پڑھتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی سے اس رات کو تاجر ثابت نہیں ہے کیونکہ صبح اس نے بہت کام کرنے ہیں صبح قربانی بھی کرنا ہے جمرہ و کو بھی مارنا ہے جو بڑا شیطان کہلاتے اور اس نے طواف بھی کرنا ہے سر کے بال اور بدن سے صفائی بھی کرنی ہے کپڑے بھی بدلنے ہیں نہانا بھی ہے بہت رش ہوگا تو اس لیے اس رات کو نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً آرام کیا ہے ذکر ازکار طویل وغیرہ نہیں کیا ہے ہاں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دعائیں مانگی ہے فضک اللہ شاعر الحرام ایک تو مغرب عشاء کی نمازے اور ایک صبح کی نماز کے بعد یہاں دعائیں مانگنا یہ سنت سے ثابت فرمایا کما ہدا جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی مانا حج کے طریقے وہ تو حدیث میں ہے نا تو یہ ہدایت کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی ہدایات ہے اور اس کا نام ہے حدیث فرمایا سے سے ہدایت, ہدایت کا جو اللہ تعالی نے جاری کیا ہے محمد وسلم کے ذریعے سے اس کا بھیجنے والا اللہ کے ذات تم معافی دو پھر پلٹ آؤنس جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں یہاں پر مشرقین جو سابقہ ان کا طریقہ تھا اس کا ایک رد کیا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اپنے آپ کو آج سید کہتے ہیں نا یہاں پر وہاں قریشی نبی السلام کے خاندان کے لوگ وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے عرفات میں نہیں جاتے تھے کیونکہ عرفات جو ہے یہ حرم سے باہر ہے حرم کے حدود سے باہر ہے وہ کہتے تھے ہم تو سید ہیں ہم تو بڑے خاندان اونچے لوگ ہیں نا یہ تو وہ لوگ جائیں گے جو باہر سے ادھر ادھر سے آئے ہیں ہم تو حرم کے حدود سے باہر نہیں جائیں گے حرم کے حدود پر جیسے پہنچ جاتے آگے اب شروع ہو جائے گا عرفہ تو عرفہ کی حدود سے پہلے پہلے کون قریش کے لوگ سرداران قریش وہ یہیں ٹھہر جاتے تھے آگے نہیں جاتے تھے تو شریعت نے اس رسم کو منع قرار دے دیا کہ نہیں وہاں سے تم نے پلٹ کر آنا ہے جہاں سے اور لوگ پلٹ کر آئے ہیں مانا تم نے ارفات میں جانا ہے جو کہ حرم کی حدود سے باہر ہے وہاں سے پھر پلٹ کر آنا ہے مضطلفہ میں وہاں سے پورا پورا تم نے جانا ہے وہاں سے پلٹ کر آنا ہے غفور الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے استغفار حج جو ہے اس میں جتنا استغفار کیا جائے کام ہے. کیونکہ انسان کو بعض انسانوں کو تو زندگی میں ایک موقع ملتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کو نصیب بھی نہیں ہوتے آج کل تصویروں میں دیکھ لیتے ہیں پہلے تو لوگ تصویری بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ابھی یہ لانت کے جو آلے آئے ہیں ٹی وی وغیرہ اس میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو ایک دفعہ اس کو موقع مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدبخت انسان ہوگا جو اپنے اوقات فضول کاموں میں صرف کر دے بلکہ استغفار اس لیے فرمایا استغفر اللہ اب حج کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کرو مانا جو سابقہ زندگی کے گناہ ہیں اس کا استغفار دوسرے کہ حج کے جو اعمال ہے اس میں بھی تم استغفار کے کوشش کرو کہ ہم سے کو کمی کوتاہی جو ہوگی وہ اللہ معاف کر دے اللہ سے معافی مانگو جس طرح نماز کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں استفر اللہ استغفر اللہ فرمایا فیضا قضوے تم مناسککم جب تم برا کرو حج کے طریقے فس, فس کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح تم یاد کرتے ہو ابا کم اپنے باپ دادو کو او اشبد یا اس سے زیادہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس ایک رسم کو بطور تذکیر ذکر کیا اور اس کی ختم کرنے کا حکم دیا کہ وہ لوگ جو عرب لوگ جمع ہو جاتے تھے جس طرح آج بھی پرانے لوگ جمع ہوتے ہیں کسی بستی میں بڑے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں تو وہ کہانیاں شروع کر لیتے ہیں ارے میرے دادا نے ایسا کیا میرا مامو تھا اس نے ایسا کیا اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہے نا کہ وہ اگر تم بات کرو تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ تمہارے بات کے اوپر بات کریں گے اگر تم نے کہا کہ میرے دادا اتنا قوت والا تھا کہ اس نے ایک من اٹھایا تھا وہ کہے گا میرا دادا جو وہ دو من اٹھانے والا مجھے ایک واقعہ یاد ہے وہ ہمارے گھر میں ایک آدمی تھا بہت پہلے کے بعد ہے تقریباً 81-82 کے بعد تو ایک ساتھی نے بات کیا کہ میرا دادا تھا بہت بڑا قوت والا تھا اس نے اتنا کوئی بورے کا نام لیا وہ پورا بورا لے کر آیا تھا پتہ نہیں ایک سو کلو کا تھا ڈیڑھ سو کلو کا, کا تھا وہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا اس کی عادت تھی اس نے کہا یہ کیا ہمارے بیس ہماری نانی لے کر گئی تھی وہ پانی پلانے کے لیے وہ گر گئی تو اس کا ران ٹوٹ گیا میرے دادا نے کر کے کے کے میں میں میں اٹھا اٹھا گھر گھر لائے لائے پورا تو یہ اپنے بڑوں کی تسکرے کرنا یہ پرانا عادت تھا ان لوگوں کا تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب حج میں جمع ہو جاتے تھے تو حج میں اپنے بڑوں کی تسکرے شروع کرتے تھے مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں دادا کی باتیں ہو رہی ہیں نانا کی باتیں ہو رہی ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فض کرو چھوڑو نانا دادا کو یہاں تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہو تم لوگ باپ دادوں کی جسے اور اپنے نصب کی بہادری کے ضرورت کے واقعات سناتے ہو اور جہالت کی ضرورتیں کیا تھی جہالت کے باتیں قتل اور غارب گیری یہی کام تھا اس کا فرمایا کا ذکر کم جس طرح تم اپنے باپ دادو کو یاد کرتے ہو او اشد ذکر او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ مانا اس سے زیادہ اللہ حق دار ہے کہ اس کو یاد کرو تم تو اپنے بڑوں کی باتیں کرتے ہو من سے باغ لوگوں میں سے میاں بولو جو کہتے اے ہم کو دنیا میں وہ مارو فی الحال ہوگا ان کے آخرت میں کوئی حصہ اب یہاں پر اب حجیوں کے دو قسمیں حج والوں کے دو قسمیں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو حج پر جاتے ہیں آج بھی یہ معاملہ ہے نا بھائی کوئی بندہ ہوتے مالدار ہوتے بڑا لوگ اس کو تانے دیتے یار تم حج پر نہیں کیا اگر اس کو ذرا سا مالی جھٹکا لگتا ہے نا یا تم حج پر نہیں جاتے نا اس لیے تمہارا مال میں نقصان ہے حج بھی جاؤ حجی صاحب بن جاؤ گے نا پھر بہت پیسے آئے گا اب وہ حج پہ چلا جاتے ہیں وہاں بھی دعائیں کرتے تو یا اللہ مال فلاں مارکیٹ میں دکان چاہیے فلاں مارکیٹ میں دکان چاہیے وہیں سے نشانہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو حج پر بھی آ جائیں تو دنیا کے طالب ہوتے ہیں دنیا مانگتے رہتے کہ مال چاہیے مال چاہیے تو فرمایا من یقول رب بناتے نافر دنیا اللہ فرماتے جن لوگوں کا یہ فکر ہے آخرت کو فراموش کر کے دنیا چاہتے ہیں وہ مالو فلاخرت من خلاق اور نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت کا حصہ اگر کوئی مشرق ہے منافق اعتقادی ہے اور دنیا کا طالب ہے تو آخرت کا ان کو کیا ملے گا ہاں وہ لوگ جو دوسری آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے یہ اہم لوگ ہیں فرمایا و من ہم اور ان میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں رب ہے ہمارے رب آتنا دے ہم کو فل دنیا دنیا میں حسنا بلائی اچھائی وہ فر آخرت حسن اور آخرت میں بلائی اچھائی دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو حلال کی دنیا اور آخرت کے کمانے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرنا یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگو وکن بنار اچا دے ہم کو جانم کے آگ سے یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو مال بھی چاہیے دولت بھی چاہیے صحت بھی چاہیے نیک اولاد بھی چاہیے بیوی کسی کے نہیں ہے تو اللہ سے بیوی بھی حج میں مانگتے ہیں سالے یہ سب چیزیں دنیا کے مانگو لیکن آخرت, کو نہیں بولنا آخرت مانگو تو اس لیے مومن جو ہے وہ آخرت حسنا اللہ آخرت کی نعمت وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے وہ بھی دے دے, دے وکلا بنان جانم کے آنکھ سے ہم کو بچا دے اللہ فرماتے اولا بلائے کا یہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب الحصہ ہے مماؤسے کسب جو انہوں نے کمایا وال حساب اور اللہ جلد حساب دینے والا ہے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ان کا یہ عمل ان کا یہ عمل اور اب جو ہے حساب لینے والا اللہ ہے اور اس کا حساب بہت جلد ہے یقینا اللہ تعالیٰ کا حساب جلد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر شفقت فرمائے اور سخت عذاب اور حساب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں